تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے لا تَكُونَ قوت روح تون پتن تک دینو کل فن تہ بِمَا اللہ بصیر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 تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے یہاں پھر مسلمانوں کی جنگ کے اسی ایک مقصد کا یادہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت ایک میں, میں بیان کیا گیا تھا اس مقصد کا سلبی جز یہ ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے اور ایجابی جزیے کے دین بالکل اللہ کے لیے ہو جائے بس یہی ایک اخلاقی مقصد ایسا ہے جس کے لیے لڑنا اہل ایمان کے لیے جائز بلکہ فرض ہے اس کے سوا کسی دوسرے مقصد کی لڑائی جائز نہیں ہے اور نہ اہل ایمان کو زیبا ہے کہ اس میں کسی طرح حصہ لیں لو سولیر وابن ولی ان كنتم کو بالله ان كنتم تم بالله ہم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 یہاں اس مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتایا ہے جس کے متعلق تقریر کی ابتدا میں کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول ہی کو حاصل ہے اب وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ لڑائی کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مال غنیمت لا کر امیر یا امام کے سامنے رکھ دیں اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں پھر اس مال میں سے پانچواں حصہ ان اغراض کے لیے نکال لیا جائے جو آیت میں بیان ہوئی ہیں اور باقی چار حصے ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو چنانچہ اس عائد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لڑائی کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے کہ یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے بجوز خمس کے اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مصالح پر صرف کر دیا جاتا ہے لہذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک تاگا تک لا کر رکھ دو کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دو دخ ہے اس تقسیم میں اللہ اور رسول کا حصہ ایک ہی ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ خمس کا ایک جز الا کلمت اللہ اور اقامت دین حق کے کام میں صرف کیا جائے رشتے داروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور ہی کے رشتے دار تھے کیونکہ جب آپ اپنا سارا وقت دین کے کام میں صرف فرماتے تھے اور اپنی معاش کے لئے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ رہا تھا تو لا محالہ اس کا انتظام ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی اور آپ کے اہل و عیال اور ان دوسرے اقربا کی جن کی کفالت آپ کے ذمے تھی ضروریات پوری ہوں اس لیے خمس میں آپ کے اقربا کا حصہ رکھا گیا لیکن اس عمر میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زبیل قربا کا یہ حصہ کس کو پہنچتا ہے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا دوسرے گروہ کی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خلافت کی خدمت انجام دے تیسرے گروہ کے نزدیک یہ حصہ خاندان نبوت کے فقرہ میں تقسیم کیا جاتا رہے گا جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں خلفۂ راشدین کے زمانے میں اسی تیسری رائے پر عمل ہوتا تھا ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی یعنی وہ تائید و نصرت جس کی بدولت تمہیں فتح حاصل ہوئی تم بل رن رسو رخبو کم و تم لفت الله کلیہ قبی عملہ اللہ امرن كان مفعولا من عن عن اللہ علی یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے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 یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے یعنی ثابت ہو جائے کہ جو زندہ رہا اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا اور جو ہلاک ہوا اسے ہلاک ہی ہونا چاہیے تھا یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد افراد نہیں ہیں بلکہ اسلام اور جاہلیت ہیں یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے یعنی معذ اللہ خدا اندھا بہرا بے خبر خدا نہیں ہے بلکہ دانا و بینا ہے. اس کی خدائی میں اندھا دن کام نہیں ہو رہا ہے اذ ولو الامر سلم علیم بدور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 یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینے سے نکل رہے تھے یا راستے میں کسی منظر پر تھے اور یہ متحقق نہ ہوا تھا کہ کفار کا لشکر فلوا کے کتنا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا اور جو منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے یہی خواب آپ نے مسلمانوں کو سنا دیا اور اس سے ہمت پا کر مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے وَإِذْ يُرِيْكُمُوهُمْ إِذِ اِلتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقَضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا